بسم اللہ الرحیم لوگ so دین محنت اور خدمت کا نتیجہ ہے اپنے بیٹے کی خوشی شادی مبارک کے اندر نے اس حری مشان محفل کا اہتمام فرمایا اور اپنے مال سرمائے ناجائز اور غلط راہ دے لا کی بجائے بحمد اللہ ہے بعون اللہ ہے اس بابرکت جلسے دے سرف فرمایا اللہ تعالی ایسی ہدایت ہر مسلمان مطال فرماوے اس دسدور مہمان آنکھ خوش خوشی سادہ کرام میرے تائ بائے کافی سارے سادہ کرام تشریف ہیں سبنوں ناچیز خوش آمدید شرکت کی عناظت شکریہ اس وقت ناچیر دونوان موضوع سخم شرح کے بغیر نہ پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے شریت کو بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے چند ضلع ایک مورو قریب وقت پیش کرتا رہا سید پاک ہے یا شرع پاک ہے اس کے اندر تبدیلی کر کے جس طرح کے وہ مواد دے اندر دلائل دے اندر تبدیلی کی تھی عنوان ہو بھی تبدیلی کر دیتی کیونکہ بیان ہوتہ ہونا ہے سب کا بیانات نا لہذا یہ موضوع نام رکھ دتا ہے شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے اس میرے موضوع اندر سادہ کرام اور دیگر مسلمان آج دی گمراہی اور غلوتوں نکل کے وہ صاحب اکرام بیت اکرام دے ابتدائی دور مبارک دے ہدایت اور اعتدال وال منتقل ہو جے جمیں زمانہ کے جا رہا ہے اوے اوے کوفر اور گمراہی ہی نال پھیل رہی ہے <تصفح> اچھے بیانات خوشامد دے مبنی ہوں نے جہاں نتائج بہت غلط نکل رہے ایک نتائج غلط نکل رہے ہیں کہ انہوں غلط نتائج دا مشادہ موائنا بیاند تو کتے زیادہ ہے جو تھی دیکھتے ہو وہ بہت زیادہ ہے جو بیان کرنے وہ کم ہے میں پورے ہوں پورے اعتماد نال کہہ رہا جے جیچھے تاریخ دا اسلام دا آلے اسلام دا زمانہ رسالت تو مطالعہ تے اج دسامت اج دیا گمراہ اتے کوئی نظر نہیں اس زمانے دے پاک لوگ وہ ہمیشہ ڈرتے نظر آج دن پلیتی اتے قدم زیادہ رکھتے ہیں اے بے خوف نظر آ جا دی جنت منتظر سی وہ ڈرتے نظر آتے نے کہ گویا وہ دے سن کے جہنم ساڈے بنیجے لوگ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ جہنم منسلے تو جھوٹ نہیں بڑنا یہ ایسے نظریات رکھ ہیں اور ایسے عقائد رکھ ہیں یہ سمجھ ہیں کہ جنرل ساٹھ نہیں بن دوستان گراہمی کہ غلط بیانی اور خوشامتی بیانات آدمی نتائج نہیں کہ جیڑے غلط اقائد گمراہ گمراہی کے اقائد کفر پہ اقائد حسم کری محنت نہیں لبتے امام زین العابدین اللہ آبدی لب دے حسنین کریمین دے اولاد شریف کے اندر نہیں لب دے وہ اج عام سجدہ کے اندر پائے ج افسوس ہے کہ ساتا تو اپنے سلف سال ہی علم چھپ گیا اور اجے خوشامتی ملوں دا جھوٹا بیان وہ دل دماغ دے اندر بیٹھ گیا جس دے اتائد اسلام دشمنی اسلام مخالفت اسلام کو بغیر اس اور یہ نظریات بن گئے سید رو شریعت کی لوڑ کو نہیں سد نو شرد شرد ان کے کار دی کہ کئی سید ایسے نے وہ شرح دی گل کرنے کٹتے ان مسجد کے اندر مولوی سی گل کر لو تو خیر نہیں افسوس ہے سی گل نکلی ہی انہوں نے گھروں سے وہ بھی برداشت نہیں کسی منہ چ نکل آئی ہے تو بھی برداشت نہیں غرد دوستو یہ حالات اتنے ایاب کہ مقدس خاندان نبوت وہ شدید متاثر ہو کے میں تو کسویا کہہ رہا بیان بھی کیتا ہے اور میں پورا تاریخ نال اور اس زمانے کے مشاہدے معلوم ہے کہ بڑے بڑے کفر سے اڈے پلیتی نے وہ کوئی نہ کوئی سید چلا رہا ہے کوئی مقابلہ اپنے نانے کا یہودیت کے مراکز یہودیت دے شیطانی پفر دے منصوبے وہ کوئی نہ کوئی سیا چلا رہا عجیب گاہ میں بیان بھی دوستوں سکلان کا بانی سکولوں کا بانی مسلمان انگریزی پڑھائی انگریزی ذہنیت انگریزی طریقہ تاضی سچا والا سید نام فلم جنہیں پاکستان ہر گھر کے اندر فلم پہنچائی ہے وہ سدوڈیو لاہور دن شاہ نور سٹوڈیو سیقا تو ٹی وی اسٹیشن سب تو پہلا کراچی کے اندر کھولیا گیا اس کا پہلا جنرل مینجر وہ سید سیدار علی بخاری اور آج بھی نظم سن رہے سو میرا جسم میری مرضی اس دی سر پرست کی سرپرست آلہ سیدہ درفاظہ را ہے وہ کی بن گیا مسلمان دسو یہ کہڑی جڑی لانچہ نے کہ آلے رسول ہو کے رسول کے مقابلے میں وہ تم شرم نہیں آگی تو ایسی ایسی گمراہی ہر سہر چیٹ رہی کی آخر گے وہ جی سنا پلیت ہوی کا پانی جنا پلیت ہوگ تجھا لینا یہ گل سن کے لا علم سید خوش ہو جن پتن کہہ رہے ہیں جڑا گل کر رہا ہے کہ جی نالی کا پانی جنہیں مرضی گندا ہو جنا جن مرضی پلیت ہوگ تک جا سکتا ہے اے اے سچی دسو ادھر ساک ہوں دیکھو اس قوم کی دو کلا بیانیا درگے بیانات بھائی ایک پاس کہنا سد پاک ہوں دوسرے پاسے کہنا میاں جنہاں بھی پانی پلی تو ہوئے آگتے آگ بجاہ لہی دائرہ ان ادروں کہہ رہا سید پاک ہوتا ہے ان ادروں کہہ رہا ہے سید گندہ نالی جس لئے گندہ ہو جاندہ ہے سید گندہ ہو جاندہ ہے اس لئے گندی نالی دا پانی پاہ میں بان جاہے لیکن آگتے بجاہ لہی دا انوارا انی دیا پترا اپنے ہاتھ نال اپنے زبان نال शर्म नहीं होंगी तू सईद को गंदी नाली का पानी पाई हम शरीय ना होंद्र ना गंदी नाली बनाई जाने समझ आई कि सची दसमानी तो उड़ी अच्छा हूं एक मिनट अगर इसे उसे गल करो बार گا پانی آگ اگ بھجا ہے کیا بولو آگ اگ آگ اگ بھجا ہے لیکن سچی دسیا جی گندا پانی لگ جائے جسم لال کپڑے بھی تو پلید کر چڑھتا ہوں کی بنے گا یہ مطلب ہے پھر سے شہدوں کو پھرا رہنا ہے گندے شہدوں تو پھرا رہنا چاہی ہے خلاف شرا شہیدان تو پھرا رہنا ہے کیوں کدھر گندا پانی جی میں نہ خراب کر دیا ہے کپڑیاں جسم کو نال لگنے کپڑے نہ پلیت ہو جان بندہ نہ پلیت ہو جائے جب پلیت ہو بچے گا مراد مثال پیا بے وقوف پیا دینا اپنے ولو شہید کی تاریف پیا کرنا حقیقت سیدھ لائی جنا شہیدات میں شکل ہوتی پوسے سے مارتے انی دیا پوترا سان پلیس پانی بھی بنا جانا منہ سمجھی جانے تاریف کہ خوشام دی ہمیشہ کسم پزا کی کر کے آنا جن مرضی وہ تعریف کرف نہیں ہوتی وہ مرمت ہوا انہوں تاریف میری گل نہیں سمجھ رہے ایسا لفظ بولن گے سید پاک سید پاک دیکھو یہ الفاظ کسم دت بھی کر کے آنا میں جی جی پچھا جانے آ ساندی خوشام کی لفظ کسی پاس نہیں لبے وید کو بھی نہیں لبتے الا بھی نہیں لبتے جیویں جیویں زمانہ دینی ال جا رہا ہے جی اوے اوے خوشامت بتتی پی ہے الفاظ والیاں استعمال ہوتے ہیں جی ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جماندہ ہو بولتے ہیں سید پاک ہوں بولتے ہیں سید بھی خوش ہوگا لنڈ بھی تیری دن لائی جی تم نہیں پتا وہ کہہ جائے سید پاک ہوں نے یعنی کہنے والا بھی کہہ رہا ہوں سننے والے سمجھ رہے ہوں بغیر شرح کو سید پاک ہوتا تو بہت بہت شریعت تو بغیر کوئی پاک ہو سکتا دیکھو سمجھیو توجہ فرماؤ اللہ ہوا کب سید پاک بغیر بغیرا تو سات بغیرریت اگر ویکھو سید آخو صرف استنجا چھڑ دے رہے. کی چھڑ دے بولو میرے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے سد آخو استنجا چھڑ دے, اس دے پھر دسو پاک رہے گا بول سو آپ کو گسل چڑھ جائے گسل فال ہوئے سسل نہ کرے مسجد بڑھ سکتا ہے قرآن میں ہاتھ لا سکتا نماز پڑھ سکتا کعبے کا تباف کر سکتا ہے نانے رسول پاک کے دربار سے جا سکتا ہے اللہ ایک حکم رسول رسول پاک رسول کا دربار اپنے نانے کا دربار ہے سیاد کا غسل چھٹ دے تو اپنے نانے کے دربار داگے نہیں جا سکتا مسجد نہیں جا سکتا حالانکہ مسجد کی ہے وہ خانہ خدا کی ہے زمین ہے مٹھی ہے میو زمین ہے نا شریعت کے مطابق مسلمان نے نیت کی تھی شریعت کے حکم کے مطابق صرف نیت کی تھی, تھی. جگہ کی تھی وہ پاک مارد مارد مارد एडी पाक बन गई के सैयद एक हुक्म रसूल दोड़े जाए नहीं हुलो मिट्टी दे ने नहीं जा मिट्टी तो भी गया गुजरिया हो गया एक हुक्म रसूल का छद सैयद मिट्टी तो भी गया गुजरया बन गया मिट्टी मस्जिद से मिट्टी के नेे नहीं जा सकता چلیا موڑا سید پاک نہیں حقیقت حقیقت, حقیقت, حقیقت شریعت رسول لہذا دے سریت اگر سید سد رہا تو میراسی بھی چلے تو بخ ہو جانتا ہے مراخی حسل کرے وہ پاک ہو کہ مسجد بڑھ سکتا ہے سید غسل چھوڑے پلیت ہو کہ مسجد کو دور رہے گا ہویا اصل پاک نبی شریت رسول کا حکم ہے نبی کا دین ہے ہوں ایک حکم رسول نہ سو چھ نہیں ہوتا ساری جاری رسول چلے گا <usur> نا نارے نارے <متحدث> نام. مراد عجیب جہان بن گیا نہ مراد ایڈا خدیس جہان گیا خوشامتی ملا نہ مراد ٹوکر دچھے ویس لیا چینی سمجھ نہیں رہی اگر یہ سمجھ ہوتی پیر میرے لیے شاید بوٹے مار بھی کر کے آنا بارہ امام امام علی رضا دی گل سنا امام محمد جواد دی گل امام زین اللہ کی گل سنو صرف گل علم ہاتھوں گیا مسلمانوں علم ہاتھوں گیا اگریزی ٹر ٹر کر جیڑی ہے وہ خود پولیس ہے بندیا نو پولیس دے دیں گے اگریزی ٹرانس پتا دین کی اسلام کی میں ہوں امام زین البدین امام علی رضا امام حسین دی لڑی دیکھنا کمال دیکھنا میرے بیان دا حسین دی لڑی بی دے بیان وکھرے سناواں گا تے حسن دی لڑی دے بیان وکرے پھر سید سد او وہ چھوٹا کے بہے گا خوشام دی موڑی کے مونچے کٹے گا میری گل سمجھ رہا ہو کہ نہیں سب تو پہلا، بیانات مبارک تو پہلا میں اللہ کا قرآن وہ بھی سید وسلم نو ارشاد اللہ کی طرف اللہ آیا تھا مبارک گنیا جی لانسی در ہاتھ نہیں لاؤ مان ہاتھ نہیں لا دے راہ پاگ لے جانا چاہتے ہیں یزیدی نے لاکھ لانا تانسی جہا راہ رسول دا ہے وہ دسن والا یزیدی تھی دا مطلب ہے جہی راہ سے دسے نہیں ہوتا ادھر ویکو پہلا سب تو پہلا سورت انام کیڑی سورت آیت نمبر پندرہ ارشاد ربانی فرمایا فل عظیم محبوبہ فرما دے بے شک میں اخاف و ڈرنا ان آسا تو ربی اگر نہ فرمانی کراگا اپنے پر پروردگار دی محبوبہ تو فرما ترما انی بے شک میں اخاف و ڈرنا ان آسا تو ربی اگر میں اپنے پرور دار کرانگا نا فرمانی دن تو ڈرنا وا آداب اللہ ڈرنا وا ایک نمبر آیت دوسری سورت یونیورسٹی آیت نمبر پندرہ بالکل مضمون بہنے یہ ہوئی مضمون سورت زمر آیت نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ اللہ دسو مسلمانوں تین مضمونہ مضمون آیا کو مانا مطلب تر سورت آیا محبوب فرما اگر میں اللہ دی نافرمانی فرمانی گا تو, عذاب، قیامت دا عذاب جڑا ہے، تو ڈر لگتا ہے دا. ہوئے سجدان دا نانا سید سمایا جنہوں کول گناہ ہونا محال اللہ دی نافرمانی فرمانی ممکن ہی نہیں اللہ دے حبیب تو سمجھ نہیں لیتے ممکن نہیں ماتھوں. انہاں اللہ, اللہ فرما گیا محبوبہ فرما گیا اور وہ او فرماؤن کہ میں ڈرنا اللہ کے عذاب تو اگر نافرمانی کرانگا اور سید لمبیات این فرماؤن کہ انہاں تو, انہ تو بعد کیڑا بندہ ہونا ہے جڑا آنکھیں میں نے نافرمانی کچھ نہیں کر دی میں اللہ دی نافرمانی کران گناہ کران کفر کران جو مردی کران میں نے کچھ نہیں اونا بددس ہوئے تیمنا آیات تھا اللہ کے قرآن دیا مختلف سورت مانے آئی دس تو لبیا پیچھے امریکی کی گل کرے بندہ ہاں؟ بولنے نہیں یار کیا اللہ دے محبوب صلی اللہ وسلم نعوذ باللہ قرآن پاک نہیں جانتے حدیث جنہیں منہ شریف جو سارا کچھ آیا وہ نہیں جانتے کو آ گیا جو مرضی کریے سام نہیں ہونا اللہ دا محبوب میں ڈرنا نہ فرمانی کرانا تو ڈرنا قیامت کے آزاد امت آخ سکے مین کوئی ڈر نہیں میں جو مرضی کر میرے کو ڈر نہیں انس یہ مطلب ہے تانے مقابلے چ گیا امتی رسول کے مقابلے چ گیا بچیا یہ یار دی گمراہی یار دوسرا مقام قرآن سنو یہ مضمون آیا تھا سورہ احزاب سنگیو سور احزاب بائیسویں سپارے کی ابتدا اللہ پاک کے فرماؤ ہے دیکھو یہ حضور سرکار ازباج متا ہرا کہ گل ہے سیدہ خاتون جنت دی اما جی سیدہ خدیجہ سیدہ خاتون پاک دی، اممہ جی نے سیدہ خدیجہ سمت کی ارشاد ہو رہا انہوں یسا ابھی یمیا مین خباختی مبينة يضاعف لها لعذاب ضعفا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخلط من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤفها ادرها ضلتين واعتدنا لها اللہ سونا فرما دے نبی دیا گھر والیا میاں چمن کنا بے بین مبینہ بے حیائی کھلی بے حیائی کا کام اگر تم سے ہوا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا یدا آف لفظ یدا آف لوگ ہیں نبی میں گھر والیوں اگر تھوڑے پٹھا کام کوئی ہویا جت ہو نہیں سکتا ہے لیکن اللہ ہے رب ہے جی اس کی بے پرواہی دیکھو فرماتا ہے اگر تم سے الٹا کام کوئی ہوا بے حیائی کا اگر تو تک الامیاں کوئی بے حیائی کا کم ہویا تو کی ہونا ہے یضا اصلہ اللہ ذا دوسرے لوکاں نو 1000 توانو دوگنا دو راہ عذاب لبے گا اور اگے اور اگر فرمایا کہ سن نیک رہو گے پاک رہو گے شرع رسول دے پابند رہو گے فر دگنا اجر لبے اللہ روچی بولو اللہ کے کرم فضل لال آج جو دنیا آئی کھڑی ہے دینے چاہیے نا یہ خوشامد کا نتیجہ نہیں یہ سچ آخر کا نتیجہ خوشام دیوار سمجھ نہیں آئی اور ہزور کے جوڑے پاک در ناچیز ناشی بیان نو سید غیر سید ہر ہت کا دل آخ گا اے س مل کی گل کر خیر شاہی بہتری کی گل کر سا دشمن نہیں یہ ہو سکا رہے سا ہاں نمک ہلالی کرنی چاہیے تسا کواؤ سچ نہ دسیئے نا ابھی گام بھی نہیں سانو پلکر اقبال دس گیا وہ والدتا خیالی وہ کو خیالی رہی پرت سب نی شوالی رہی اللہ مولانا اس کی فضل سا ہے اللہ لیا بندیا اللہ اکبر و کبھی رو بیان دان دان ذرا ساڈ آئے اگر اے شیر خدا مولا مولالی دی ہدایت کے مطابق نہ ہوئے میرا نقصاد شالی کا فرمان سنان ذرا سی سبحان اللہ تاریخِ تاریخ کبھی پوری جلد مولا علی سرکار کی سانخ لکھی گئی ہے اسی جلد آلدونا امام نے پورے مولا علی سرکار دکھی چونہ دو ایک, ایک جلد لکھی ہے سدیقر اسمان صفحہ نمبر پانچ سو دس سنت عام کتابوں میں مشہور موجود شالی مشکل پشا فرما دی میروں کم دل فتی ہے حقل فرمایا <آیس> میں پورے دیر نمجھ والے عالم دی گل دسا اے باردن پوری لا قل لا, يقنطن لا يقنطن من رحمت اللہ ولا بولوار شالی فرما نے جڑا دینا ارد کی تھی ہزور دسو فرمایا جڑا بندہ اللہ کی رحمت تو مایوس بھی نہ کرے لوگوں گنا چھٹی بھی نہ دے معیار معلوم ہوا جڑا اللہ کی رحمت مایوس کرے وہ بھی دین ن سمجھنے والا علم نہیں جڑا گنا دی چھٹی دے تو گنا مت کلیئر کرے آخر موجام جو مر گخش تری دے پھلان کا لانسی وہ دین نو سمجھنے والا نہیں یہ بیان میرا نہیں اے میرا بیان نہیں میرے علی کی زبان کا بیان جو ہے سونے اچھی آواز بولو نا بات ہے وہ سونے پاک لیا سچ فرمائے الاخ میں رکھو سنو شاہ لی پانچ مؤدے نے میرے شاہ صاحب ماپ شاہ صاحب پانچ مؤدے نے اتنے چارے پاس سجدہ بیٹھے موزے شالی کی نسل نے پکے اپنے آپ کی گل کر خوش ہو فرمایا رکھو بل فکی ہکل فکی فکی پورا فکی نہ بتاؤ حق الفقی. پورے سمجھ کے بیٹھا ہونا ہے. اللہ دی رحمت و مایوس بھی نہ کرے اللہ نافرمانیاں تے گنا تے دلیر بھی نہ کرے कीम नहीं हों जेरना हटा लेना जो आई खादी का मतलब छेती कफन का बंदोबस्त होना क्यों शाह जी वह भी हकीम नहीं हों <laughs> जडो ही मायूस करके रख दे समझ लगी آخر نہ تینوں دوائی لگنی ہے نہ کوئی شاید. تو بچنا ہی نہیں وہ بھی حکیم نہیں اللہ دی طرفوں جو قانون ہے حکمت پرہیز بھی دسے وہ حکیم صحیح ہے اس طرح عالم بھی وہی پورا ہے شاہ علی فرماندن جڑا مایوس بھی نکرے تے دلیر بھی نکرے بولو بولو بولو مایوسی دی بجائے اللہ دی رحمت دا امیدوار بناو گناہ دلر کرن دی بجائے اللہ کا جنا چمت رسول اسے امت رسول اولا ماں یہ رہے کامل فکی کسمیا تو کہنا نہ دے نتائج گلت سن امت گلط سران اللہ دا فرماوے ہزور درخ دیکھو مسلمان دیکھو عجیب گل ہے تو خود سمجھدار ہے حضور پاک سرکار دے روزے تو بندہ ہو کے آ میں بخشیا میں تو بخشیا خالی پھیری مار کے آئے میں تو میں بخشیا جڑے وچ رہے سن گھر دے روزے کو پھیری مار کے تو بخشی آیا تو جڑے وچ رہے سن وہ اللہ فرما ہے کیا نبی دیا گھر والی اگر تصا بدی کی تھی دوری سزا دو آزاد اور اگر نیکی تو دو ہوں کیا خود رسول دی سنگت لے او اس رحمت کے حقدار نہیں جیڑی کا دعوی تھی جس رحمت دا کا دعوی تھی کھڑیا بھی جیویں مردی کری نہیں بخشے گئے پک ہو گیا کیوں ہو کے آ گئے ہو کے آ گئے بخشے گیا پک ہو گیا اے ہو یہ عقیدہ دے دلے ویت دا کیوں نہیں اے ہو حضور دے دبا دا کیوں نہیں س آخیا بچران پکے پکے ہیں کیوں نہیں گرمایا یہ مطلب اسا گمراہ بے مقبوق بن گیا سڈے اندر نظریات آ گئے یودیاں والے یہودی کہ سر اللہ اللہ اللہ اللہ محبوب سانو اگ نہیں لگنی جنم جانے یہ گئے بھی صحیح ایری مار کے واپس آ جا گے سان کی نظریہ ان لانچیا نسا لانسی بنایا سیگ الیا مقابلے چھے شٹ کلب بنے ستر نبیا نہار چتل کیا کیتا اللہ کا قرآن تاریخ کی گل نہیں سلود علم فرماندہ نہ قتل کرتے سن یہ ندریہ جس قوم سے نبیاں اللہ دیا بندیا یہ کہ ہمیں نظریہ آبیا کی قاتل بن جاتی نظریہ ایڈا لانسی سلبیا کے مقابلے چھار دے اج تک دشمنی اچھیا نے ایسی ٹھیک داری لی نت تہار سلبیات سچے دین تہ سچ دشمنی چت دہ پیاد دہ پیاد دہ پیام لیا اللہ کا قرآن ساری تعلیم ہوں سبق ہوں تو ممکن ہی نہیں سی بولتے نہیں پیدا ہویا میں تینو واجہ کھی بیٹھا حسن پاگ کی لڑی دیا بھی گلا سنا حسین پاگ کی لڑی دیا بھی گلا سنا پھر تین پوچھا گا حسن حسین پاک دا نظریہ کی مطلب یہ نکلیا یہ گندے اقائد بعد اسلام یہ سلاف فل منسوب کرنا کسی ملا یہ اپنی بدماشی دی اپنی کمیگی اپنی گمراہی یہ اپنی دلالت او دی, او دی اپنی دلالت توجو نہیں فرمائی نے دسو ہوں سیدہ خاتون دیکھو حسن حسین پاک اولاد نے سب سیدہ پاک سیو حضور دیا گھر والیاں نے خطاب ہو رہے ہیں اگر تسان بدی کی ہوگا دہرا آزاد کیوں دہرا آزاد کیوں قانونے قانونے میں, میں حر یعنی نا کرم بھی چاہیے چاہی قطب شاہ صاحب تشریف فرمانے فرما دینے فرمانے سارے استاد کہ مٹھائی <laughs> بھی توری دیا گے جسے ڈانگ نے ڈانگا بھی دوریاں ہوتا بول اللہ اخباروں خبیرا سمجھو ہوں سناواں حضرت ملا حسین والی چالی گل سنا درمایا بڑا مولو نہیں فرمایا فرمایا جلا ایک پاس چھ دجا پاسا دلر کری جمبی لا گئے موڈے دن لیں ہے اگر دس کرتے سن پھر ساؤ کر لین پورا کن پیچھوں سڑ کے کن کے کھڈے جا ڈن مولا پکی نہیں فرمایا پکی انہوں ہی فرمایا جاوے پاسے برابر رکھے بزرگ فرمایا شہر شاہی ہمیشہ نرمی سے سختی برابر ہی ہے जिमेंर्रा जर्रा होंगे ने पेलो नि करके छोड़ देंगे गंद रे सारा कट देंगे चीखा दे कटा छो निर मारना है मार लेकिन फिर आप ही पट्टी रख दी रख के जब तो बाद सुकून दीवार झटदा है यद मतलब है جگہ بنے گا مولالی برابر رکھے گا پہلا چیخا پہلا گا پھر اللہ دی رحمت کی امید بھی گا مومن دو میں پاسے برابر چل کے سا جنت جاوے گا بولو <تصفح> اللہ اللہ اکبر سنو امام <سلام> زین العابدین کا <سلام> بیان سناو میں اگلے دن چھوٹے حضرت صاحب کے بلا دیرا خالان ختاب فرمایا انہوں نے کتاب شریف سن کے میں آخیا بڑا میں بے شرم ہوا گا اس کتاب کے بعد میں بولنا میں آیا چی میرا بولنا ہوں فضول تو بے ادبی لگتا ہے آپ نے گنجائش چڈی نہیں ان نکتا بیان فرمایا فرمایا یار کلما کافر نہیں پڑھتا کافر وہ آزاد بولو بولو کیسی عجیب گل فرمائی کلمہ کافر نہیں او بولو کرنے چھا چلا دے پینے چلا دے رے چلا دے جو مرضی کی جائے نہیں کیوں کلمہ نہیں سمجھو کافر کلمہ نہیں پڑھتا وہ ہر کم تو ہر پابندی تو ادا او را دے کھانے چلا دے پانے چلا دے بولنے ہر کام چزاد جو مرضی کفر کرد ہے جو مرضی حرام حلال دی کوئی تمیز کیوں کلمہ نہیں او بولو تو آپ نے فرمایا جار دسو ہون جس جسے کلمہ نہ پڑھیا تو کافر آزاد ہویا تو مسلمان کلما پڑھ کے وی آزاد رہے مر کلمے کا مقصد کی ہویا آپ فرمان کہ یار دیکھو تو گناہ نہیں چڑنا فلان جانا ہے ہر پاس لگا جائے مول صاحب کلمہ رسول کا پڑھا ہے جن کلما پڑیا سجنسی کلما پڑھیا اے ای کرنا کلمہ پڑھے حرام کیوں کھانا کلمہ پڑھنا کفر کلما پڑنا کلما پڑیا دا مطلب یہ نکلے عجیب کہانی بن گئی کلمہ نے کرنا سی پابند کیونکہ کلمے تو بغیر کافر آزاد ہے کلمے نے تو کرنا سی پابند ہوں کلمہ پڑھن والا بھی یہ سمجھتا پڑھ لیا تے آزاد ہو گیا تو پھر دسویا یہ مطلب ایک فرد موہمنٹ برابر ہوئے سمجھ نہیں آئی نے بولو تو صحیح برابر ہو گئے قرآن کا بیان آرام یہ نظریہ رکھتے سننا ہسن کی لڑی د بھی بیان سنا نا تو سہ پاگ لڑی دے بھی سنا نظری رکھتے سن قرآن جی میں فرما رہے قرآن نہیں سمجھنا یہ نظریہ سی کی میاں جی اصا غلط چلان گے تو عزاب تے, تے جی سیدے چلان گے تو سواب دہرا یعنی اگر دوسرے لبنے دو بولو بولو اللہ میرے کبھی ایمان دین لا بلی اللہ تعالی, تعالی کسی نے تعریف شروع کر دی آپ نے فرمایا بندہ عقی آپ نے فرما عرقی حدوں نہ بدھاؤ سیا سامد کر خوشامد خوش نہیں ہوا آپ فرمایو وہ سانو حدوں نہ بدھاو سانو ڈر لگ جائے جے جی سا پٹھا سب کچھ ہوا دورہ لبے گا جی کی ہوئی کوئی سواب دورہ لبے گا اے پاک، پاک زین ہے اے سمجھ اللہ نے قرآن بھی کی تفسیر آپ نے سمجھ نہیں آئی دروی ہو علی رضا <تصفح> امام محمد جمال سرکار حضرت, حضرت علی رضا علی رضا بھرا سن امام موسا کازم امام موسا کازم دے بیٹے نے توجہ ذرا حسینی لڑی بھی گل کر رہے امام موسا خالم دے بیٹے علی رضا امام زید سان علی رضا سرکار دے کتابوں میں لکھا ہوا حضرت زید فروج کرن لگے حاکم کے خلاف مذہب پیارے سنت نہیں سی حضرت علی رضا نے فرمایا دھوخ دن جا اپنے فراد و آیا کتابوں لکھا دونوں کی اتفاقی تھی خر پڑھیا ہونا تبھی پا کر فرمایا میری فاطمہ عزت اپنی بھی حفاظت فرمائی ہے اللہ نے اولاد جہنم تہرام فرما دیتا بھرا پھر فرما رہے ہیں اگر شیا دتاب کا حوالہ نہ ہو سنیاں دا نہ ہو ساڈی کتاب ابو نوائم خان یہ اپنی کتاب کا خبردار ہوا خاص مل حسن بل حسین حسین خاص ہے سارے نہیں خبردار دھوکھے چ پوی یارو بابا را دمام علی رضا امام محمد جواد اپنے براہ سمجھان دے کاش کے ہوں بھی کوئی برا سمجھا چل یہ سمجھا نہیں تو خادم سے بیٹھا میں چیلنج کرنا کسی مولوی نو آ اس گل نل کروئے اور تو اور اس گل نتاو اندر پندرویں جلد آلہ حضرت بریلوی نے بھی بیان فرمایا ہے جزا آد باہر سالے آخر پندرہ جلد آلہ حضرت نے بھی یہ ہوئی قول امام علی رضا کا نقل فرمایا ہے بولو اے سمجھ آئی نہیں کوئی نام ہسن علی لڑی پہ چلی ہسن مسنا جاننا امام حسن مسنہ وہ جاننے ہو بولو تو صحیح نا کیوں پہ بیان کرنا سارا حل بہت چوں پے نا تو خبر دا پاس پیو دادیا سنائی تو چیلنج کرتا غلط گر سب صرف ایل مجھے خوش آمد نہیں ایک آتی بس اللہ خوش آمد والا دن نہ بنا کوئی بندہ نہیں اگلا بھی سمجھ رہا ہوں خوشامدوں تو لگا یا نیلا جس دلوں گل نکلتی ہے نا خوشامد نہ ہو سچ سناؤ اگلا سمجھ رہا ہوں یار دل کی گل رہا ہے خیر خا بولو نا مرو اللہ اللہ دی رحمت مروج سمجھ پہ نہیں ہوئے لو جی ہاں دل سارا اللہ حسن مسن صابقات تمہیں ساتھ سند صحیح نہ ہو میں جمع ہر سن ضرور ہے بڑا عبارت اور بولو جی اخبرنا شباب بن سنوار الفزاري قال اخبرنا الفضيل بن المرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن يقول الاله الذين يغلو فيهم ويحكم احبنا لله فنتعن الله فاحبونا وان عسين الله سابقونا قال فقال له رجل لكم قرابه الرسول الله واهل بيته فقال ويحك لو كان الله مانعا بخرابته من الرسول الله احدا بغير طاعه الله الا نفع بذلك من هو اقرب اليهم منا اب و ام والله اني لا خاف ان يضاعف للعاصي من العذاب ضعف واني لا ارجو ان يوت المغفر من الله اجره مرتئي پہلے سنت پڑی امام حسن بن حسن حسن ہسن دے بیٹے حسن, حسن مسنا دوسرے, دوسرے حسن کی فرمانے نے ایک شخص مت کرن لگا اپنے اگے ادھر دیکھو میرا بیت بارے حد تو بدل لگا شریعت لگا آپ نے فرمایا وا حکم افسوس ہے میں افسوس ہے تبو نا لا اور ذات نال پیار نہ کرو نال پیار کر لوگ اللہ دی خاطر کرو صاحب لو سال اللہ واسطے پیار کرونا اگر, اگر اللہ اگر اللہ فرمانسا بن جائیے اب کے دونوں پھر سال نفرت رکھو جنا جن دی ہٹنے جائیے اینی اینی نفرت تاری بدنی چاہیے نفرت ہونی چاہیے محبت نہیں ہونی دی فکال کال فکال لہو لگا تو کہ نبی رشتے دار ہوا بتو شاہ جیبت ہو آپ نے فرمایا افسوس اگر صرف رشتہ داری تین تو بغیر کچھ دندی دے تو بہتا قریب ابو لہب سی گلط میرا نک وڈی پر جب خوشامتی پس خوشامد پسند نہیں کیسن نے تو میں جڑا حسن دا خون رکھ والا حسین دا خون رکھ والا انہیں بھی ناسا بنیا استع خوشامدا نہیں اس تا رب کے دبنی سوال حقا لو كان اللہ من رسول اللہ سب تو زیادہ نیڑے باپ تے ماں وال سب تو زیادہ نیڑے پھر وہ بغیر اللہ دی فرما برداری تو کوئی نفع ملتا معلوم ہو یا داری ہونا چی فرمایا نفع نہیں کرتی جنا چیر شرع رسول ہوئے نہ ہوئے تو میں موجود عنوان کے رکھے شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات ہے اگر کوئی نافرمانی کرے گا دورا عذاب کا دور ساروں ڈر لگتا ہے اجر ملے گا مالو میا قرآن کا بیان بھی یہ امام زین بدیز کا بیان بھی یہ امام حسن مسنا کا بیان بھی یہ جو ہے ایک حدیث فرمان رسول سنا ہوں عجیب و غریب فرمان رسول اللہ ال ادب المفرت امام بخاری دو جگہ تے حدیث آئی دو جگہ تے اللہ نبول مفرد جن تک پچہتر نمبر اور آٹھ سو ستانوے سونے نبی نے پڑھائی بھارت عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخال عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي فسامع ذلك الانشار فقالوا قد نزل في قليس من رحي فجاء المستمع والناذر ما يقال لهم فقارج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بینا ذہریں فقال حل فیکم من غیرکم قالو نعم فینا حلیفنا وابن اختنا وموالینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیفنا منا وابن اختنا منا وموالینا منا وانتو تسمحونا اننا اولیائی منكم المتقور فائلکن کم اولائق فذاکو ایلا فرورو لائیات الناس بالاعمال یوم القیامت و تاتون بالاقال فیعراد آمکم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر، عمر بن خطا فرما مینو ہزور نے حضور میں فرمایا اپنی قوم اپنی برادری قریش، سارے فلان نے مکھانے سونے نبی الگ خطبہ دینا سر نصیحت دیا گلا کر سن اپنی برادری عمر فرما جا اپنی قوم کلے کمرے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا وہ نہ چیف بندہ پین پر بھرے بھرے بڑے ہیں توجہ حضرت عمر نے صاحب سب نوٹا کر لیا قرشی سداد دوسرے پچے سب جمع انسار لگا انہیں آخر لگتا ہے کوئی بہ اتری قرشیاں بارے سنیے چل کے سدیا تو نہ کہ وہ پھر مڑکندا تو ادو ادو بے کڑک لوگ ہے جیسے جل سکا جگہ نہ ہو باہروں مڑائیاں ہی کرتے رہے او جناب کر کے کن لا کے سننے دیکھیے بھی آپ کی فرما دینا نبی پاک سرکار تشریف لیا ہے فرمایا تڈے تو علاوہ کوئی ہو نہیں صرف جی قرشی جاہر کا بندہ تو کوئی نہیں دیار کوئی ہولیفے گلام نے فرما کوئی نہیں. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کی فرمایا پہلا جملہ سونے آپ نے فرمایا میرے تواڈے بےلی صرف بہزگار نے میرے سجن بیلی میرے دوست میرے قریبی وہی نے جڑے پرہرزگار جڑے میرے شرح کے نے ان کل تم الاائے کا سزا اگر پرہزگار جے تو بالکل <سؤال> <تھیقی، ھابے> <سؤال> <سؤال> اگر پرہزگار نہیں تو فن ضرور اپنے گربان چاتی مارو <سؤال> خوب توجہ کرو فن ضرور کدھر یہ نہ ہوئے اگلے جملے سنو لایا لا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اے فرمایا پھر فر اگر تسی پرہرزگار نہیں نا خیال غور کر لو اپنے عملوں پر اپنے املوں ویخ لو نہیں تو لوگ قیامت نو میرے کول عمل لے کے آؤ نیٹ ہی تھی گناواں دیاں پنڈا لے کے آؤ پہ آن کم پھر اس حالت آو تو میں منہ پھیر لوگ یہ حضور نے نو فرمایا کنہن فرمایا آپ بولو کنہن فرمایا آپ فرمایا آپ فرمایا لوگ عمل لے کے آؤ تھی کی لے کے آؤ گناہ ہوئے نہ ہوئے اور راب دائی اور راب نہ ہوئے تم سے راض کر لیا جائے یعنی میں تو, تو منہ شریف پھیر لوا اتیا اتھے ایک نقتا آیا اس روایت کے حوالے اور روایت دے بارے اس حوالے سنا دیں ایک نقطہ بیان کر دیا رسول کرم صلی اللہ بخاری مسلم دیا عدیشوں نے فرمایا کہ امت والے دن کوش میرے ساب کوش میرے سب چھوٹے درجے آن تے میں وال وگاہ ہوا گا میرو حکم ہوا پتہ نہیں ماں بوبا کہ اتنے ہوں توجہ دور اتے وہ مراد نے دے د صحابہ نہ بنے. آئے حضور سرکار کی زیارت پہ کر لیں لیکن دن اترا ارب دبل صابہ یعنی تا کر کے اتے آیا اس میرے چھوٹے توجہ اعتراض کرتے نے اگلے دیکھا جی ہزور دسابا بدل گیا انب داست کرنا اے حدیث کی انہیں سنائی جی اتنے حضور پاک قرشیاں آخل بیت اپنے کٹھا کر کے خطاب فرمایا ہے فرمایا جی تھی متقی نہیں تو ویخ لو ایتھے ہی پرہیزگار بن کے آیا جے نہیں تو پھر اتنے او, آو گے نا پھر میں منہ پھیر گلی سمجھ لگی تو جڑا جواب یہ تھے دیو گے اوٹھے وہی آبے گا دو میں پاس سے یہ ہوئی آتنا پینا آپ علیہ السلام خبردار کیتا کی کیتا خبردار کیتا نہ صحابہ بدلیں نہ قریشی بدلیں نہ یہ آہل بدلیں حضور نے خبردار جو کر دیتا ہے وہ پاک لوگ حضور دی خبرداری دیتا ہے آپ کھل گئی <تصفيح patreon> او بول دیو کہ نہیں غرض سجنا توجہ گنا کہ حسن پاک دی لڑی جو سنا دیتا بھی یہ فرما نے فرمان نے رسط فرمایا جہاں سا گناہ نہیں ہوں سات ہے حضور کیوں فرما رہے نے تسا نہ لے کے آئے تو بولنا نہیں اتنے تو فرما رہے نے حضور لوگ اعمال دوسری روایت پتا کی ہے دوسری روایت میں ہے جہاں میں نا دو نمبر میں پچہتر سلام استال دی جگہ تی اموال کا لفظ آ رہا کہ اموال آپ نے فرمایا کہ تصا یہ نہ کرو آ مال لے کے آپ مال لے کے پھر میں منہ پھر لاگا تمجھ کوئی نہ او خدا بندیا اللہ اکبر و کبیرہ شرح تو بغیر معلوم ہویا نہ کوئی پا کے اور نہ کے دن نجات اگر کوئی سمجھے شرح تو بغیر میں پاک یا میری نجات کو کافر جس لئے عقیدہ یہ ہوئی رکھے کہ نجات کوئی نہیں دے。پھر گناہ ہو جان تو پھر اللہ بخش دایا بخش نہیں فرمائی میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نجات شرع کوئی ضروری نہیں پا کونستے شرع دی لوڑ نہیں واپر ہو جائے گا پکا جان جائے اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ پاک ہونے شرح ضروری ہے نجات جاتے شرح ضروری ہے مڑ گناہ ہو اللہ بخش نہیں سمجھ وہ یار میرا مطلب ہے جی شاہ علی فرمایا کہ پورا فقی وہی نا نہ مایوس نہ امید کرے تو نہ دلیر میں ہوں برابرچ برابر اعتدال آ رہا تیر عقیدے نہ سمجھی پاک ہونے کے لیے شریعت کی ضرورت نہیں نجات پانے کے لیے تھوکنے شرح کی لوٹ کوئی نہیں سمجھے گا عقیدہ کھٹا مسلمان بھی لے سکتا اگر یہ عقیدہ قائم ہو پھر ہو جس کی پھر اللہ بخش دولو تو سی بخش دے یہ مسلمانی عقیدہ سی سلب سال بول رہے ہو کہ نہیں تو سا اس تو زیادہ دی حاجت نہیں جن ایک موضوع ہے ایک دعوی ہے ان دلائل او اے دلائل میرے خیال دے وہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوا ہو گیا نا ثابت سابت اللہ ہو میںھیا ہوں آخری گل کر بڑی قیمتی گلے بیٹھے مینو سی نا گل آئی دیکھو مسلمانوں گور کرنے والا برائیاں تو ڈکن کفر تو دور رکھنا کو نظم کوئی نقر ہے کتاب ہے سب کچھ ہے لیکن دوستو کفر نو قانونی اور دنیا دنیا تاقوتی طاقت کہ برے تے کافر نو کوئی شرم ذرا بھی محسوس نہیں ہوتی اور دن با دن وہی دلری ود رہی ہے ادھر برائی وج رہی ہے او تا دا تا چارے کندا چڑھائی ایک تو لانتیاں نے پڑھائی نال نیتا بنا دتا ہے کہ او سمجھتے ہیں جو برائی کرنے کا لہذا جہرا ڈکد وہ سمجھوی بک باک یہ لانچی نگری بن گئے وہ آسلن ہونی میرا جس میری مرضی والی گل کر کوئی تبلیغ نہیں اثر کر سکتے ہوں وڈیری جہی ہے سا آر ایف آف تو جی نوز بلا سا خاتون جنت حضور دیا کر ہزور ازا جمتارا ہزور دابنا وہ یہ پاگل خان سیدہ خاتون دے بارے کہ پاگل خان ان شعور نہیں سی وہ اپنے حق جڑے نے وصول نہیں کیتے وہ تو ری گھر بہ گئیں اتروتوں کانونی تحفظ ہودر تعلیمی ذہن سازی ہوسی بند جہلمان سارے دیا نات اثر کرتے ہیں باقی سور نکل رکھنا اصا سورا سنا بول نہیں اگر سور نیال دے سارے جگ دے وہ پاک نہیں ہو جان پانی سگوں پلیٹ ہو جائے بولدر نہیں اس واسطے آئے ہوں مارتا بول کتوں کتوں دیسی بندے آئے جا ویتی باندر ہوں گوڑی بھی ہوگا یعنی سورا کے رین ایسی کوئی گند کٹی نہیں دماغ تو ہے نہیں یہوی کا گند اریا کہ اثر ہوں یعنی مقسم سات کی کرک پیار میں گواہ ہو جاؤ میں انہوں سورا سڑ نہیں بولتا میں صرف تھوڑے بول رہا فرمایا نال کو سنگی نیے کل کدیل تھی واوے بچے کدی حل سنا بھاوے موتیاں وہ کوگ گوڑ مکے لے جائیے کھو خوب میٹھے نہ بو بہ میٹھے ن سے مڑا گڑ پائیے کالے دل کبھی چھجے ہمیں سارا دین سنائیے مکتبا مہری آ کرم پور سمجھو مکتبا میحری کرم کرمپور دینی کتاباں خوشبو ٹوپیاں ٹوپی والا پرکا محمد رفیق چشتی صاحب کو ناچیر سے موضوعات حاصل کرو یہ اتنے دینی کتاباں لکھے آئے دینی کتاباں جیڑیاں میں کھاں وہ رکھ سکتے ہو اپنی مرضی نال نہیں رکھ سک شوگر دی دوائی کل جلسہ ملتان شہر دا انشاء اللہ ایشا کی نماز تو بعد پرسوں حجرہ حجر دس منگل نشاء اللہ حجرا شاہ مقیم عشا نماز تو تے جلسہ پرنا جے ہاں ہاں بھی <س Civ و teaching> نہیں بھی کوئی نہیں, نہیں مجمہ بھی کوئی نہیں رہا میں مدنی نے پہلو کے پیلو نال گیا نہیںلک خدا نی نہیں دے دلائیں سچا دین اتاریا حضور دے دین شاء اللہ الور آنا جی جان بھی مارنے تہار کا دل جگہ محمد میرے مورا سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول و مزدور سما